صورت اشعرا شاعر کی جمع ہے پوئٹس مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میم تو سین میم تل کا آیات الکتاب المبین یہ کتاب مبین کی آیات ہیں لاء اللہ کا باخس کا اللہ یقون و اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ اس غم میں اپنی جان کھو دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے بقا کا مطلب ہوتا ہے ذبح کر دینا کہ اے اللہ کے رسول اس قدر آپ تکلیف اور غم میں مبتلا ہیں کہ لوگ بات کیوں نہیں مان رہے ہم ذرا اپنے غموں کی فہرست بھی دیکھ لیں کہ کیا ہمارے غموں کی فہرست میں یہ غم شامل ہے کہ لوگ بات کیوں نہیں مان رہے لوگوں تک اللہ کا دین کیوں نہیں پہنچ رہا لوگ قرآن سنتے کیوں نہیں عمل کیوں نہیں کرتے تو یہ غم ہونا چاہیے اس لیے کہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے نا لوگوں تک پیغام پہنچانے کی ہم خود غرض تو نہیں ہو سکتے کہ بس اپنی اپنی نیکیاں سمیٹ لیں خود خود سن لیں خود خود نیکی کر لیں فکر ہونی چاہیے کہ ساتھ والے کو کیوں نہیں سمجھ آ رہا پڑوسی کو کیوں نہیں پتہ خاندان میں لوگوں کو کیوں نہیں پتہ میں کہ سسرال میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بھی قرآن کا ترجمہ نہیں سنا ایک دفعہ تفسیر تو بہت دور کی بات ہے اور عربی اتنی آ جانا کہ وہ کم از کم ترجمے کے بغیر قرآن کو خود سمجھ سکیں یہ تو اس سے بھی بئی تر چیز ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں تب میں اور آپ اس کی فکر نہیں کریں گے تو کون کرے گا تو اس کا بھی غم ہمیں ہو جانا چاہیے کانشیسلی اس کو اپنے غموں کی فہرست میں شامل کر لیجئے ان نشا نَزل آیتن فضل ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اب کے یہ جھٹلا چکے ہیں ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے یہ دو شان اللہ کی ہم اس صورت میں آٹھ دفعہ پڑھیں گے یہ دو آیات آٹھ دفعہ ریپیٹ ہوئی ہیں سورہ شورا میں و ماکان اکثر و حمنین و ان نہ ربا الرحیم اب جو چاہے ایمان لا کر اللہ کی شان رحمت کا مستحق بنا لے اپنے آپ کو اور جو چاہے اللہ کی رحمت کو ٹھکرا کر پھر اس کے قہار اور جبار ہونے کی شان کا اور زنتقام ہونے کی شان کا مزا چکھ لے تو چوائس تو میرے اور آپ کے پاس ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم اور آپ ابھی زندہ ہیں ابھی ہم چوائس کر کے اپنے لیے بہتری کر سکتے ہیں بہت سے ایسی قوموں کا ذکر آ رہا ہے جنہوں نے غلط چوائس کی صحیح چوائس نہ کر سکے وہ از ناد رب کا قوم قوم و فراؤن علائت انہیں اس وقت کا قصہ سناؤں جب کہ تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا ظالم قوم کے پاس جا فرعون کی قوم کے پاس کیا وہ ڈرتے نہیں قَالَ رب بھی اِن اخافی اللہ ہارون موسیٰ علیہ السلام نے ارض کیا اے میرے رب مجھ کو خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی آپ ہارون کی طرف رسالت بھیج دیجئے تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ بات منظور فرمائی نہیں بلکہ ہارون علیہ السلام کو ساتھی بنا دیا موسی علیہ السلام کا ہم بھی بعض دفعہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا دل تو چاہتا ہے کہ ہم بھی درس دیں لوگوں کو بتائیں لیکن ڈر بہت لگتا ہے اتنی اقاف مجھے ڈر لگتا ہے اور کیا کہتے ہیں لاین تلق لسانی میری زبان نہیں چلتی وہ فلاں اور فلاں وہ تو اتنا اچھا بتاتے ہیں مجھے تو بتانے ہی نہیں آتا تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہمیں سبق مل رہا ہے کہ دین کا پیغام پہنچانے کے لیے بہت بڑا اوریٹر بہت بڑا ڈبیٹر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں سیدھی سادھی بات جب اللہ کی خاطر آپ بتانے کھڑی ہوں گی اللہ انشاءاللہ آپ کا دل بھی کھولے گا آپ کا ذہن بھی کھولے گا آپ کی زبان بھی کھول دے گا کوشش شرط ہے سیدھے سادے الفاظ میں اللہ کا پیغام پہنچانا ہے بس تو کوئی اپنی ذات سے متاثر تھوڑی کرنا ہے لوگوں کو کہ اتنی بھاری بھر کم باتیں کریں کہ لوگ میری واہ واہ کرتے ہوئے اٹھیں ہرگز نہیں آپ کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے کہ اتنی زبان تو ہماری یقینا کھلی ہے کہ ہم ترجمہ ہی پڑھ کے لوگوں کو سنا دیں اس میں کون سی بڑی اور مشکل چیز ہے تو یہ چیز ہے کہ انسان اس میں نہ جائے کہ ہم کو بہت بھاری بھرکم اسپیچیز کرنی نہیں آتی موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں آتی تھیں پتہ یہ چلا کہ اللہ اسپیچ یا سپیکنگ پاور نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ تو دل کی کیفیت دیکھ کر لوگوں کو چنتا ہے کہ کیا قلب سلیم ہے دل میں تڑپ ہے اللہ کے دن کا کام کرنے کی بس یہ تڑپ اللہ کو بہت پیاری لگتی ہے اور اللہ توفیق دے دیتا ہے آگے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے بلام علیہ یا قطلونی اور مجھ پر ان کے ہاں ایک الزام بھی ہے یعنی ایک ان سے قتل ہو گیا تھا ہم سوریہ قصص میں اس کا ذکر پڑھیں گے تو اس کا بھی خوف تھا موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے فرمایا ہرگز نہیں تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو ہم کو رب العالمی نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے اب وہ آ گئے قالع بولا فرعن علم نورب کا فی نا ولیدہ غصہ تو وہی نہیں ہے جس کو ہم نے اپنی جھانک ہاں بچہ سا پالا تھا دیکھئے یہ ہوتے ہیں ہلکے لوگ ذرا بھی کسی پر احسان کر دیں جتانا شروع کر دیتے ہیں کہنے کو اتنا بڑا فرعون ہے لیکن کتنی ہلکی اس کی باتیں ہیں نا کردار کا کتنا ہلکا ہے وہ لب صفی من عمر کسی اور تو انہیں اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے روایات میں آتا ہے کہ تیس سال موسی علیہ السلام فرعون کے ساتھ رہے شہزادوں کی طرح رہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں وہ شہزادوں والی تمکنت بھی ہے یہ فرون جس کے سامنے آج یہ کھڑے ہیں ان کا دوست ان کا بچپن کا ساتھی تھا ساتھ کھیلے کودے تھے کتنی مہموں میں ساتھ بھی گئے تھے اور مسا علیہ السلام الگ بھی گئے تھے اب بہت کامیاب جنرل کی حیثیت سے انہوں نے اپنے آپ کو ثابت بھی کر دیا تھا وفعلت فعلت فعلت و فالت فالتقلطی فعالت من القفرین اور اس کے بعد تو جو کچھ کر گیا وہ کر گیا اور تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے کیسے اپنا احسان یاد دلا رہا ہے قالا فعالت ون موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اس وقت وہ کام میں نے نادا میں کر دیا تھا پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھ کو رسولوں میں شامل فرما لیا اب دیکھیں یہ رسولوں کا ہیومن ایلیمنٹ اللہ تعالی بار بار سامنے لاتا ہے کہ رسول کو خوف بھی محسوس ہوتا ہے رسول سے خطا بھی ہو سکتی ہے غلطی بھی ہو سکتی ہے اللہ کیوں یہ کام کرتا ہے ان کا ہیومن ایلیمنٹ کیوں سامنے لاتا ہے تاکہ لوگ ان کو دیوتا اور فرشتہ نہ بنا لیں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو دیوتا اور فرشتہ بنا لیا جاتا ہے رسولوں کو بس پھر وہ صرف پوجا کے اور سلام بھیجنے کے لیے رہ جاتے ہیں نمونہ نہیں رہتے کہتے نہیں بھائی وہ تو رسول تھے ہم ایسے تھوڑی ہو سکتے ہیں ہاں ایگزیکٹلی ویسے تو نہیں ہو سکتے لیکن ہمارے اعمال ہمارا کردار یقیناً بلند ہو سکتا ہے جب ہم ان کو نمونہ بنائیں وہ تل کا نعمت تمن ان ابتا بنی اسرائیل رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا یعنی پالنے کا احسان جتا رہا ہے اور پھر شرمندہ بھی کر رہا ہے یہ بھی آج دیکھیں آج کوئی جو ہے اللہ کا بندہ اللہ کی بندی اس کو توفیق ہوئی اس نے زندگی میں تبدیلی پیدا کی اور وہ لوگوں کو بتائے کہ بھئی اب تم یہ کام چھوڑ دو تو لوگ کیا کہتے ہیں تم خود بھی تو ایسی تھیں اچھا نو ہے کھا کر اور اب بل بھی جو ہیں وہ حج کو چلیں اور تصویریں لا لا کر بھی دکھا دیں گے کہ یہ دیکھو یہ تم دیکھو کیا پہن کر بیٹھی ہو تو کہتے ہاں میں کرتی تھی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں کہتے ہاں آف کورس میں سارے کام کرتی تھی مجھے پتا نہیں تھا اس وقت اب تو نہیں کر سکتے قَالَ فرعون وَمَا رَبُّ فرون نے کہا اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا آسمان اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں اگر تم یقین لانے والے ہو فرعون نے اپنے گرد پیش کے لوگوں سے کہا سنتے ہو اس میں آپ محسوس کر رہی ہیں وہ تصویر بن رہی ہے آپ کے دماغ میں کس قدر تنظیہ انداز میں مزاق اڑانے کے انداز میں بات کر رہا ہے تو ایک اور بھی یہ یہاں پر انڈیکیشن ہمیں مل رہی ہے کہ جو قرآن سے دور ہوتے ہیں وہ انتہائی بدتمیز اور روڈ ہوتے ہیں نا بہت ان کا ایٹیٹیوڈ سینیکل ہوتا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام پہ اثر نہیں ہو رہا رب و رب آبا الاولین موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آبا و اجداد کا رب بھی ہے جو گزر چکے ہیں آج بھی اگر آپ کہیں لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جائیں تو درس آپ دیں تو آپ کو طرح طرح کے نمونے نظر آئیں گے کوئی ایسا بھی ہوگا جو بہت غور سے آپ کی بات سن رہا ہوگا اور کسی کا ایٹیٹیوڈ ہی بالکل فرآن جیسا ہی ہوگا کہ آپ یہاں ان کو اللہ کی بات بتا رہی ہوں گی آپس میں کسر پسر کر رہے ہوں گے آپ کو دیکھ کے ہنس رہے ہوں گے چوئنگم کھا رہے ہوں گے پھر کہیں روانہ ہو جائیں گے پھر کسی کو اشارے سے کر کے بلا لیں گے کوئی توجہ نہیں ہوگی لیکن آپ مت ڈسٹرب ہوں آپ پوری طرح اپنا پیغام پہنچا دیں کی طرح وہ اس کی ڈائیورژن سے بالکل متاثر نہیں ہو رہے جو طرح کی باتیں کر رہا ہے اب کیا کہا کالا انسلا کم اللہ فرعون نے حاضرین سے کہا، یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں بالکل ڈیورٹ نہیں ہوئے انہوں نے اس کو پرسنل ریسلنگ میچ نہیں بنا لیا کہ آپس میں کشتی شروع کر دیں الفاظ کی فرعون کے ساتھ کہ اچھا مجھے پاگل کہا تم ہو گے پاگل ایسی باتیں نہیں کر رہے اپنی بات بتائے جا رہے ہیں اپنی ذات پیچھے اللہ کا پیغام آگے کوئی چیز انسان کو ڈائیورٹ نہ کرنے پائے نہ عزت نہ بے عزتی نہ تعریف سے متاثر ہونا ہے نہ تنقید سے اپسیٹ ہونا ہے قالا فرون نے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں آؤں تیرے پاس ایک سریح چیز بھی فیرون نے کہا اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے موسیٰ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک سری اشتہا تھا پھر اس نے اپنا ہاتھ کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا فرعون نے اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے کہا یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو یعنی کیبنیٹ میٹنگ کال کری اس نے ڈکٹیٹرس کے منسٹرس کیسے ہوتے ہیں ہامے ہام لانے والے ہوتے ہیں کوئی ڈھنگ بات عقل کی بات تھوڑی سکھاتے ہیں تو برے لوگوں کے ساتھ ہی برے ہوتے ہیں برے حکمرانوں کے پاس صرف یس yes مین جمع ہو جاتے ہیں کرونیز جو ان کو وہی باتیں سکھاتے ہیں وہی باتیں ان کے سامنے کرتے ہیں جو کہ حکمران خود سننا چاہتا ہے مخلص لوگ سنسیئر لوگ چھٹ جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس سے تو یہ پھر کی کیبنٹ کا حال دیکھ لیں. اس پہ تو شعر پورا آتا ہے کہ تو ڈوبیں گے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. پھر ان کو بھی ڈوبایا خود بھی ڈوبے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہر میں ہر کارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں چنانچہ ایک روز مقررہ وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا تم اجتماع میں چلو گے شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے اس نے کہا ہاں اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے موسا نے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے انہوں نے فوراً اپنی رسییں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور بولے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے جیسے آج کل کہا جاتا ہے نا زندہ باد اس طرح کا نعرہ تھا ف القا موسا ساہو فضا تلقفا یا فکون پھر موسا علیہ السلام نے اپنا اصا پھینکا تو یقا یک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا اس پر سارے جادو بے اختیار سجدے میں گر پڑے برب رب موسا و ہارون اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو موسا اور ہارون علیہ السلام کے رب کو یہاں ہم کیا دیکھ رہے ہیں ہم انسٹنٹ ٹرانسفارمیشن دیکھ رہے ہیں مکمل تبدیلی دیکھ رہے ہیں ابھی ابھی کافر تھے ابھی ابھی ایسے پکے مومن ہو گئے کہ کسی بھی سزا کا بھی خوف ان کو اللہ کے راستے سے ہٹا نہیں رہا تو یہ پتہ چلتا ہے اسے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہدایت پر قدم قدم چلا جائے اور بہت لمبے عرصے میں جا کر ہدایت کو مکمل طور پر قبول کیا جائے اوور نائٹ بھی ہدایت مل سکتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر ہم سڈنلی اچانک بہت زیادہ اپنے اندر تبدیلی لے آئیں گے تو پھر وہ پائیدار نہیں ہوگی ہم قائم نہیں رہ سکیں گے جی ہاں اس کا بھی چانس ہوتا ہے اور اس کا بھی چانس ہوتا ہے کہ جو ایک دم تبدیلی اپنے اندر لے آئے تو یہ تبدیلی بھی پائیدار ہو تو آپ اپنے آپ کو دیکھ لیجئے کیا مٹیریل آپ کا ہے نا کیا آپ کے اندر ہمت ہے کیا آپ کے اندر ویل پاور ہے کتنا آپ کے اندر اعتماد ہے اور کیا کانفیڈینس ہے ہو سکتا ہے کہ ایسی تبدیلی آئے کہ سڈنلی آئے اوور نائٹ تبدیلی آ جائے اچانک بدل جائیں اور وہ پائیدار بھی ہو ہمیشہ بھی رہے فیرون بولا تو موسا کی بات گئے قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دیتا ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے اچھا ابھی تم کو معلوم ہو جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا قالو بولے لا منقلبون انا نتم فرالانا رب نا خطوانہ انکنہ اول المنین انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں بالکل ایک مومن کا فریم آف مائنڈ ہے کہ مرنے سے ڈر تو لگتا ہے مومن کو بھی ڈر لگتا ہے لیکن کیوں ڈرتا ہے مومن مرتے ہوئے اس لیے ڈرتا ہے کہ گناہ ابھی زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں اس لیے نہیں ڈرتا وہ موت سے کہ زندگی سے کوئی اس کو محبت ہے زندگی کی چاہت نہیں بلکہ آخرت کی چاہت میں چاہتا ہے کہ زندگی اور مل جائے تو اور نیکیاں کی جا سکے استغفار کیا جا سکے و اوہینہ علاموسا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی بھیجی انسری بے عبادی ان نق رات و راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ تمہارا پیچھا کیا جائے گا اس پر فیرون نے شہروں میں نقیب بھیج دیے اور کہلا بھیجا یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جن کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے اس طرح ہم نے انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کے بہترین قیام گاہوں سے نکالا یہ تو ہوا ان کے ساتھ اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا صبح ہوتے یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا قال اصحاب و موسا ان تو موسا علیہ السلام کے ساتھ ہی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے اب یہ بنی اسرائیل کا ڈے ون سے حال ہم دیکھ رہے ہیں. اول دن سے ان کا حال یہ تھا کہ نہ ان کو اپنے نبی پر بھروسہ تھا اور نہ اپنے رب پر بھروسہ تھا کبھی بھی انہوں نے اللہ کی دوستی کا حق ادا نہ کیا قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلّ ہرگز نہیں ان مار یا میرا رب میرے ساتھ ہے وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا اس میں دیکھیں وہ واحد میں بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارا رب نہیں کہہ رہے اس لیے کہ بنی اسرائیل نے نہ اللہ سے محبت کی نہ اللہ کی دوستی کا حق ادا کیا تو اللہ ان کے ساتھ کیوں ہوتا اس کے برعکس صورت توبہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے تو کیا تھا وہاں پہ کیا فرمایا تھا کہ اللہ ان اللہ معن غم مت کر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں بڑا فرق تھا اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین نافذ کرنے میں کامیاب ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام نہ ہو سکے فَأَوْحَيْنَ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِطْرِبْ بِعَسَا كَالْبَحْرِ فَانْفَلَقَ فَقَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالْتَّوْدِ الْعَظِيمِ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی کے ذریعے سے حکم دیا مار اپنا اسا سمندر پر یکایک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے موسیٰ علیہ السلام اور ان سب لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا اس واقعے میں ایک نشانی ہے مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں و ان نہ رب اللہ عزیزرحیم اور حقیقت یہ ہے تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی وطم نبا ابراہیم اقال علی ابی و قوم ہی ماتون قالو نابد اسنامن ف ند الفین اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناؤ جب کہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کو ہم پوچھتے ہیں اور انہی کی سیوا میں لگے رہتے ہیں قال حل یس <يَسْمَعُونَكُم> پوچھا کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں اس <اِثْتَدُعُون> جب تم ان کو پکارتے ہو او ین او دُرعن یا کچھ تمہیں نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں کوئی جواب نہیں تھا قوم کے پاس ان تمام چیزوں کا کیا تھا اندھی تقلید قالو بل بجتنا آوا انا کدا <يَفْعَلُون> بولے نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے یہ بھی گمراہی کی ایک شکل رہی ہے کہ باپ دادا کے طریقوں پر آنکھ بند کر کے چلتے چلے جانا کبھی اقل پر نہ پرکھنا کہ یہ صحیح ہے یا غلط قالآ تم ما کن اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کبھی تم نے دیکھا ان چیزوں کو جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز رب العالمین کے اللہضی وہ خلقنی فہوََ یادینی جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے دیکھیں کہ جس نے پیدا کیا تو مقصد بھی تو تھا نا پیدائش کا تو ایسے بھٹکنے کو نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہدایت بھی دی جب اللہ نے میری آنکھ بنائی اس کو دیکھنا سکھا دیا اللہ نے میری زبان بنائی اس کو بولنا سکھا دیا کان بنایا اور اس کو سننا سکھا دیا تو میں جو اس سب چیزوں کا مرکب ہوں تو کیا اللہ مجھے ڈائریکشن نہیں دے گا میں ایسی دنیا میں چر چک کے ختم ہو جاؤں گی پرپس لیس کیسے ہو سکتا ہے تو اللہ نے پیدا کیا اور وہ ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف پرپس فل لائف گزارنا سکھاتا ہے قرآن ولزی ہوا یو ویسقینی وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے یعنی کہ سب چیزوں کو دیکھ کر انسان پھر مسبب الاسباب تک پہنچ جائے پانی ہے پانی پیاس بجھا رہا ہے لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو پانی پیاس نہیں بجھا سکتا تو شکر کس کا ہم ادا کریں گے پانی کا نہیں پانی پی کر کہیں گے الحمد للہ وہ اضا مرض تو فوا اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی وہ مجھے شفا دیتا ہے یعنی مرض کی نسبت اپنی طرف کہ کوئی میں نے بدپریزی کی ہوگی کوئی غلط چیز کھا لی ہوگی کچھ ایسا کیا ہوگا تو میں بیمار ہو گیا فہ ہوا تو پھر اللہ ہے جو کہ مجھ کو شفا دیتا ہے والذی یمیتنی ثم ثما جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا ترتیب الٹی ہے کافروں کے مقابلے میں کافر کہتے ہیں کہ یہ زندگی اور زندگی کے بعد موت مومن کہتا ہے کہ موت اور موت کے بعد زندگی تو وہ تو لک فارورڈ کرتا ہے آنے والی زندگی کو پر امید ہوتا ہے آنے والی زندگی کے لیے اور اس کو نصب و لہن بنا کر کام کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اٹرنل یوتھ ولدی ان عں یکفر خطیئتی یوم الدین اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا وہ میری خطا معاف فرما دے گا یہ نیک لوگوں کی نشانی استغفار کرتے ہیں پھر ڈرتے رہتے ہیں وہ گرانٹیڈ نہیں لیتے اللہ کی رحمت کو یہ نہیں کہتے کہ ہم نے معافی مانگ لی ہے تو اب معاف کرنا ہی کرنا ہے اللہ کو ناوزب اللہ نہیں مغفرت مانگ کر بھی پھر امید میں کہ اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ رب ببلی حکمن اے میرے رب مجھے حکم عطا کر وہ الحقن ب صالحین اور مجھ کو صالحوں سے ملا دے حکم حکمت وزڈم اللہ مجھے وزڈم عطا کر اور وزڈم کا اظہار کس میں ایک انسان اچھے دوست بنائے صالح لوگوں کی کمپنی میں رہے ہو سکتا ہے دنیاوی لحاظ سے بہت اعلیٰ عرفہ نہ ہوں لیکن دین کی دولت سے مالا مال لوگوں کو ہم اپنے ارد گر جمع کر کے رکھیں وجاء لسان صدقن فلاقرین اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر یہ کیوں کہ شہرت چاہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نہیں شہرت نہیں چاہ رہے ذاتی عظمت نہیں چاہ رہے بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ بعد کے آنے والوں میں اچھے اعمال کا تذکرہ رہے جو میں نے کیے تاکہ ان کے لیے وہ رول ماڈل رہیں آج بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک سے ایک رول ماڈل ہے اور ایک سے ایک برا رول ماڈل ہے جو کہ برائیوں کو خوشنما بنا کر دکھاتا ہے لیکن چونکہ وہ شخص دیکھنے میں خوبصورت ہے یا دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہے یا اس کی شخصیت کے اندر کرسمہ ہے تو اس کی برائیوں کو بھی لوگ بڑھ بڑھ کر قبول کر لیتے ہیں اگر بالوں میں سٹاکنگز باندھ لی تو خود بھی سٹاکنگز باندھ لیے اور اگر کسی نے خاص سن پہن لیے تو خود بھی خاص سن پہن لیے اس طرح رول ماڈلس کو فالو کیا جاتا ہے اور وہ برائیاں بھی پیاری لگنے لگتی ہیں جو وہ کر رہے ہوتے ہیں تو جب اتنے برے برے رول ماڈلس موجود ہیں تو پھر اچھے رول ماڈلس کی بھی تو ضرورت ہے کہ جب خوبصورت لوگ نیکیاں کریں تو نیکی بڑی خوبصورت لگنے لگتی ہے جب کامیاب لوگ قرآن کو اٹھائیں تو قرآن بڑا کامیاب لگنے لگتا ہے جب اللہ رسول کی بات کرسمیٹک لوگ مانتے ہیں تو اللہ رسول کی باتیں بڑی کرسمیٹک لگنے لگتی ہیں تو اس وقت ہمیں اچھے رول ماڈلس کی ضرورت ہے تو یہی دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ میں ایک اچھے رول ماڈل کے طور پر ان کے سامنے ہوں وَجْعَلْ لِي مِنْ وَرَثَتِ جَنَّةِ النَّعِيمِ اور مجھے جنتِ نعیم کے وارثوں میں شامل فرما وَغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ اور میرے باپ کو معاف کر دے بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ اور مجھے اُس دن اللہ تو رسوہ نہ کر جب سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے يَوْمَ لَا يَنفَعُ بنون۔ جب کہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد واقعی اگر اولاد فائدہ دیتی قیامت کے دن تو آذر سے بڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کے باپ سے بڑھ کر کون سا باپ خوش قسمت ہوتا کہ جس کا ابراہیم علیہ السلام جیسا بیٹا ہو لیکن اولاد کتنی بھی نیک ہو والدین دولت ایمان اور دولت عمل سے محروم ہوں والدین نے خود اپنی لیے کبھی مغفرت نہ مانگی ہو خود اپنی غلطی کا ان کو احساس نہ ہوا ہو تو نیک سے نیک اولاد ابراہیم علیہ السلام جیسی اولاد بھی صدقے جاریہ نہیں بن سکتی قیامت کے دن کام نہیں آ سکتی یوم فا بنون جس دن نہیں کام آئے گا مال اور اولاد اللہ بقلب سلیم سوائے اس شخص کے جو قلب سلیم لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو سلامت دل اللہ کی محبت میں بسا ہوا دل جس کے اندر تقویٰ ہو دین کو سر بلند دیکھنے کا جذبہ ہو جس کے اندر غم ہو اس بات کا کہ اللہ آج اسلام اتنا ڈاؤن ٹراڈن کیوں ہے اللہ کب اس دین کو عزت نصیب ہوگی اللہ کب اس کو اس کا مقام حاصل ہوگا کیا کر لوں کدھر کب جاؤں جا کر کے اس کا بھلا اس کی بہتری ہو جائے کیسے لوگوں کا دل کھول کے میں یہ قرآن اس کے اندر انڈیل دوں کیسے لوگوں کے ذہنوں کو صاف کر دوں کیسے اللہ رسول کی عظمت ڈال کے دنیا کی عظمت ان کے دلوں سے نکال دوں یہ تڑپ یہ فکر یہ ہے قلب سلیم کی نشانیاں کسی کے لیے حسد نہیں بگز اور شرک اور ریا اور نفاق سے پاک دل یہ ہے قلب سلیم اور یہ وہ دل اتنی قیمتی متہ اتنی قیمتی متہ کہ جس کے بدلے اللہ تعالی جنت کا سودا کرے گا سب یہاں رہ جائے گا مال اور گھر اور کپڑے جو ہم سجاتے رہتے ہیں سنوارتے رہتے ہیں کچھ نہیں ساتھ جانے والا علامنط اللہ بھی قلبِ سلیم سوائے وہ جو کہ اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے اس دل کو جھاڑنے کی پونچھنے کی چمکانے کی صاف کرنے کی ضرورت ہے اگر آزمائشوں کے ذریعے سے یہ چمکتا ہے تو الحمدللہ اگر یہ آنسو سے دھلتا ہے تو ایسے آنسو بھی بڑے قیمتی ہیں اس علم کے نور سے زندگیوں کو جگمگا لیں جو کہ ہمارے دل کو سلیم کر دے سلامت کر دے کتنی قیمتی متع اور دعا کریں قلب سلیم کی کہ اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے حدیث میں آتا ہے کہ تین موقعوں پر انسان اپنے دل کا جائزہ لے تنہائی میں جب تنہا بیٹھے ہوتے ہیں تو کون یاد آتا ہے خلت میں کس کو یاد کرتے ہیں تو وہ خلیل ہے نا اگر اکیلی آپ بیٹھی ہیں اور اللہ کی یاد آتی ہے تو بہت خوش قسمت ہیں آپ پھر ذکر کی مجلس میں جب اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہو تو دل کیا سوچ رہا ہوتا ہے رشک آتا ہے پیغمبروں کے اوپر دل چاہتا ہے کہ ہمارا انجام بھی ایسا ہو اور پھر قرآن کی تلاوت کے وقت اپنے دل کا انسان جائزہ لے اور اگر دل نہیں لگتا ان مجلسوں میں تو اللہ سے قلب سلیم کی دعا کرنی چاہیے حدیث میں آتا ہے اللہ آگاہ ہو جاؤ ان نفل جسد مضغتاً ادا صلاح ال جسد و فسدت فسد جسد و کلو القلب آگاہ ہو جاؤ جسم کے اندر ایک گوشت کی بوٹی ہے ایک لوتھڑا ہے گوشت کا وہ صحیح رہے گا تو سارا جسم ٹھیک رہے گا اور وہ بگڑ جائے گا تو سارا جسم بگڑ جائے گا اور آگاہ ہو جاؤ وہ ہے دل قلب تو لوگوں کی طرف سے نفرتوں کو دھونے کی صاف کرنے کی کوششیں کریں اور نہیں ہوتا تو گڑ گڑایا اللہ کے سامنے کہ اللہ میرا دل شیشے کی طرح چمکا دے امیجن کریں کہ آپ کپڑا لے کے اپنے دل کو رگڑ رہی ہیں پونچھ رہی ہیں گلنڈ سے خوب صاف کریں ہوگا یہ سائیکالوجی بڑی چیز ہے یہ سیلف سجیشن ہے نا انڈاکٹرینیشن ہے آٹو کہیں کہ میرا دل صاف ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہو جائے گا ان تعالی اس لیے کہ جو اپنے دل کو سلیم نہیں کرتا سب سے زیادہ خود اذیت میں مبتلا رہتا ہے تو یہ خود اپنے لیے سروس ہے ہم اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اپنے دل کو صاف کر کے شکایتوں کے تمار کو دلوں کے اندر رکھنا ہمیں بیمار کرے گا اذیتوں میں مبتلا رکھے گا اور یہ ہی ہیمپر کرے گا ہمیں رکاوٹ بنے گا اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے سے وہ عزل فت الجنت اللمتقین اس و جنت, جنت پریزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی اور دو بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے تھے کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دکیل دیے جائیں گے وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو سریح گمراہی میں مبتلا تھے جب کہ تم کو و عالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو گمراہی میں ڈالا اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست فلو ان لنا من المؤمنین. کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں اِن فضا کل مکان اکثر و ہم ممنین و ان کل عزیز الرحیم یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تیرہ رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے اب کیا نشانی ہے ابراہیم علیہ السلام کا دل اتنا سلیم کیوں تھا وہ اللہ کے دین کے کام میں مصروف رہا کرتے تھے نا ایک اللہ کے دین کے لیے لگ جانا اپنا وقت لگانا یہ بھی بڑی چیز ہے بڑی نعمت ہے جو فائدہ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی آخرت کا اللہ چاہے گا تو ریوارڈ دے گا دنیا میں بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو فرصت نہیں ہوتی غم پالنے کی جب اتنا بڑا غم امت کا سامنے آ جائے تو اپنے ذاتی غم سب کے بالکل چھوٹے چھوٹے سے ہو کے رہ جاتے ہیں فرصت نہیں ہوتی انسان کو اتنا کچھ پلان کرنا ہوتا ہے آگے کا اتنا کچھ سوچنا ہوتا ہے اب یہ کام ہے اب اس کو کیسے کرنا ہے اب نیکسٹ کام کیسے شروع ہوگا اس میں دماغ اتنا انوالو ہو جاتا ہے کہ لوگوں کی طرف سے جو شکایتیں یا کوئی پرابلم ہوتے ہیں وہ ارلیونٹ ہو کے رہ جاتے ہیں ایک ہماری جاننے والی تھیں کہ لگیں خاندان میں کوئی لڑائی ہوئی تو میں نے کہا کہ ہاں ہاں مجھ کو بھی لڑنا تو ہے لیکن ٹائم نہیں ہے ابھی وہ کام پڑا ہے مجھے وہ جو پیپرز رکھے ہیں فہم کے مجھ کو وہ پیپرس چیک کرنے ہیں اور ترجمے کے پیپرز رکھے وہ مجھ کو دیکھنے اب کیا کروں ٹائم نہیں ہے لڑنے کا دل تو جا رہا ہے تو واقعی یہ ہو جاتا ہے کہ انسان کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بات کریں گے ان سے لیکن کیا کریں دماغ اتنا انوالو ہوتا ہے کسی اور جگہ لیکن جب دماغ خالی ہوتا ہے جب دین کا غم نہیں پالا ہوا ہوتا ہم نے زندگی میں تو ہم سو غم اور پال لیتے ہیں جو کہ نگیٹو ہوتے ہیں دین کا غم بڑا پازیٹیو غم ہے جس کو لگ جائے بڑا خوش قسمت اور اس کے بعد جب ہم دین کا غم نہیں پالتے پھر ہم لگے رہتے ہیں اب انہوں نے یہ مجھ سے کہا تھا نا مجھ کو یہ جواب دینا چاہیے تھا اتنی بیوقوف ہوں چپ رہ گئی اس وقت میں یوں کہہ دیتی ان کو آئندہ موقع ملے گا یوں سناؤں گی اب آئیں گے تو یہ کہوں گی اور جل رہے ہیں اور بھن رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور دل کباب ہو رہے ہیں کیا مشکل ہے کیوں جب چوائس ہے دو غموں میں تو اچھا والا غم اٹھا لیں جو دین اور دنیا دونوں میں ہماری لیے سلامتی کا باعث بن جائے بڑی نشانیاں ہیں رسولوں کے تذکرے کے اندر کذربت قوم و المرسلین قوم انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا یاد کرو جب ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا اللہ تتخون کیا تم ڈرتے نہیں این لکم رسولن امین میں تمہارے پاس ایک امانت دار رسول ہوں فتق اللہ تو اللہ کا تقوہ اختیار کرو وہ اتی اور میری اطاعت کرو اب یہ بار بار رسول یہی پیغام لے کے آ رہے ہیں اللہ کا تقوا اور میری اطاعت جتنے رسولوں کا ہم نے تذکرہ پڑھا تو اس میں کسی کتاب کا ذکر نہیں پڑا لیکن سب نے کیا کہا کہ میری اطاط کرو یہ کسی نے نہیں کہا کہ تو جو کتاب میں لایا ہوں اس کو مانو تو کیا کتاب کے بغیر بھی رسول کی اطاعت ہوتی ہے کیا قرآن کی اتات اور رسول کی اطاعت ایک ہی چیز ہے تو اگر کتاب کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ایک ہی چیز ہے تو پھر یہاں نو علیہ السلام کس کی اطاعت کرنے کو کہہ رہے ہیں ان کے پاس تو کتاب نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ قرآن کی اتات اپنی جگہ اور رسول کی اتات اپنی جگہ جیسے ہر چیز کا جوڑا ہوتا ہے اس طرح یہ جوڑا ہے رسول بھی اتھارٹی ہوتے ہیں ان کی بھی بات ماننی ہوتی ہے بہت سے رسول بغیر کتابوں کے آئے اور ان کی اطاعت کی گئی شخصی اطاعت کی گئی ان کی کسی نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری کیا اطاعت کریں بتاؤ کہاں لکھا ہے کتاب کے اندر کتاب ہی نہیں تھی کہاں لکھا ہوتا اس کے اندر تو رسولوں نے اپنی شخصی اطاعت کروائی ہے اور کتاب جب بھی آئی وہ رسول کے ساتھ آئی بغیر رسول کے بغیر استاد کی نہیں آئی تاکہ رسول کے اطاعت کے ذریعے سے کتاب کی اطاعت کی جا سکے ورنہ رسول کی اطاعت کے بغیر کتاب کی اطاعت بھی ممکن نہیں ہے اللہ کی اطاعت بھی نہیں ہو سکتی میوت رسول فقط اطاء اللہ ہم پڑھ چکے مرسلّ رسول اللہ طا اللہ یہ بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کی اجازت سے تو یہ بڑا دلچسپ مقام ہے وہ اتی کی تکرار میری اطاعت کرو تو جو لوگ اللہ کی اطاعت کو قرآن کی اطاعت کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عطی اللہ اور عطی و رسول ایک ہی چیز ہے وہ دراصل سے ایسی بات کرتے ہیں اس کام پر میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رضیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے نور علیہ السلام نے کہا میں کیا جانوں ان کا عمل کیسا ہے ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے کاش تم کچھ شعور سے کام لو یہ بھی کیا خوبصورت بات ہے انہوں نے کہی انہوں نے کہا نا کہ یہ تو ارزل لوگ ہیں گھٹیا لوگ تو ان کا گھٹیا کا معیار کیا تھا فرقان کیا تھا گھٹیا وہ جس کے پاس عہدہ نہ ہو مال نہ ہو شہرت نہ ہو نور علیہ السلام نے ان کی بات انہیں پر الٹ دی نول علیہسلام کا گھٹیا ہونے کا معیار وہ تھا جس کے پاس ایمان کی دولت نہ ہو جس کے پاس عمل کی دولت نہ ہو جو اللہ کے ہاں مقبول نہ ہو جس کی اللہ کے ہاں عزت نہ ہو وہ ہے دراصل گھٹیا تو ہمیں بھی فرقان اپنا بنانا ہے کہ ہم کس کو باعزت سمجھتے ہیں اور کس کو گھٹیا سمجھتے ہیں وہ انا بھی طور دل میرا یہ کام نہیں ہے کہ ایمان جو لائے ان کو میں دھتکار دوں یعنی ایمان لانے والے سنوپس نہیں ہوتے وہ جو ہیں وہ کانش نہیں ہوتے انا اللہ ندیرمبین میں تو بس ایک صاف صاف متنبع کر دینے والا آدمی ہوں انہوں نے کہا اے اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا نو نسل نے دعا کی رب ان نقومی قد زبونی اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ففتھ بئی نی وین فتح و من المؤمنین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 قزبت عادسلین آد نے رسولوں کو جھٹلایا اقلام اخوہم حود تتقون، یاد کرو جب ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں اِنّی لکم رسول امین میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں فت تق اللہ لہٰذا تم اللہ سے ڈرو و اور میری اطاعت کرو وما اسلکم علیہ من اجر اس کام پر میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں انجری رب العالمین میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو یہ لوگوں کا حال اس طرح ریسورسز کو ضائع کرتی ہیں قومیں کہ ان کے پاس بنیادی ضروریات کے مکانات نہیں ہوتے لوگ بے گھر ہوتے ہیں اسپتال نہیں ہوتے اسکول نہیں ہوتے حتیٰ کہ پبلک ٹوائلٹ نہیں ہوتے لیکن بس کچھ یادگاریں بنا دیتے ہیں جن کا نہ فائدہ ہے اور نہ حاصل تو یہ تباہ شدہ قومیں اس قسم کے کام کرتی ہیں اور کامیاب قومیں نہیں کرتی ہیں ایسی چیزیں وہ تت تخونہ مسان ہے اللہ کم اور تم بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو محل تعمیر کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے وہ ادا بتش تم بتش تم جب اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جب بار بن کر ڈالتے ہو فتق اللہ و اتی بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تم کو دیا ہے جو تم جانتے ہو تمہیں جانور دیے اولادیں دیں باغ دیے اور چشمے دیے مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے انہوں نے کہا سوا ان برابر ہے ہم پر آواز تملم تو نصیحت کر یا نہ کر ہمارے لیے برابر ہے ہمیں نہیں سمجھ آتا تم کیا کہتے ہو کہو تو بھی ٹھیک ہے نہ کہو ہم عمل بدلنے والے نہیں ہیں سن لیں گے سننے کے بعد کریں گے وہی جو ہم کرتے رہے انہا دا اللہ خلو قلولین یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آ رہی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں دیکھیں ذرا امال اتنے برے اور غرہ کیا کہ کی نہیں ہم بخشے جائیں گے ہم پہ کوئی نہیں عذاب آنے والا یہ بھی غفلت کی انتہا ہے فقر آخر کار انہوں نے اسے جھٹلا دیا لکھنا ہوں تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا جیسے وہ کریں گے ویسے اللہ کرے گا انفضاء کال آیا یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی کرضربت سمود المرسلین سمود نے رسولوں کو جھٹلایا یاد کرو جب ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں انی لکم رسول امین میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں فتق اللہ و عطی لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو بار بار آپ دیکھیں کسی کتاب کا ذکر نہیں ہے صرف رسول کی شخصی اطاعت کا ذکر کیا جا رہا ہے وماسل علیہ من اجر ان اجریہ الععب العالمین میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے پھر جناتیں و یون ان باغوں اور چشموں میں و ضروئن ان ان کھیتوں و نخل اور نخلستانوں میں تل وحا جن کے خوشے رس بھرے ہیں بھی ہم بھی پوچھا کریں کبھی آپ اپنے گھر میں بیٹھی ہوں ویل well ڈیکوریٹڈ گھر آپ کا اچھا ٹھنڈا ٹھنڈا ایسی سی چل رہا ہے کھانا پینا فراوانی سے موجود ہے پوچھیں کیا میں ہمیشہ ان میں چھوڑ دی جاؤں گی ضرور انسان کنٹمپلیٹ کریں تاکہ ان چیزوں کی محبت نکلے انہی چیزوں کی محبت دراصل پیروں کے ہماری بیڑی بن جاتی ہے ہم اللہ کی راہ میں نہیں نکل پاتے اور جو لوگ برباد ہونے والے ہوتے ہیں ان کا یہ حال ہے کہ وہ زندگیوں میں تبدیلی نہیں لا پاتے وہ اپنی عادتوں کے پنجرے کے اندر قید ہو کے رہ جاتے ہیں ایک طرح سے اپنے لائف سٹائل کے اندر مقید ہو جاتے ہیں اور پھر وہ آگے اللہ کی راہ پر نہیں بڑھ سکتے جب موت کو یاد کرتا ہے انسان ہمت آتی ہے اس کے اندر کہ یہ سب کچھ چھوڑنا ہے مجھ کو محبت نہیں کرنی ان چیزوں سے میری ضرورت ہے میرا آئیڈل نہیں ہے وہ تنخون جبا البیوتن فارحئین تم پہاڑ کھود کھود کر فخریا ان میں عمارتیں بناتے ہو فتخ اللہ و اللہ سے ڈرو اور میری اطاط کرو ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے قالو انہوں نے کہا انما انت من المسرین تو, تو محض ایک سہرزدہ آدمی ہے آج کل کوئی کہے نا آئی یو کریزی تن کہا کہ تم پاگل ہو لگتا کہ جادو ہو گیا تمہارے اوپر ما انت اللہ بشر مثلنا تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے صلی علیہ السلام نے کہا یہ اونٹنی ہے ایک دن اس کا پانی پینا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کی باری ہے اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا مگر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں اور آخر کار پشتاتے رہ گئے عذاب نے ان کو آ لیا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 کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو بلکہ تم حد سے ہی گزرے ہوئے لوگ ہو انہوں نے کہا اہلوت اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا انہوں نے جواب دیا تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کڑھ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں اے پروردگار مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بد کرداریوں سے نجات دے آخر ہم نے اسے اور اس کے سب اہل عیال کو بچا لیا سوائے ایک بڑیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریپیٹڈلی بار بار لط علام کی قوم کا ذکر آ رہا ہے اس لیے کہ اللہ کے علم میں یقیناً یہ بات تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ دوبارہ یہ چیز دنیا میں پھیل جائے گی جب ان چیزوں کا ذکر ہوتا ہے ہومو کا تو ایسے بھی آرٹیکلز پڑھنے میں آئے کہ جس میں یہ لکھا تھا کہ چونکہ پاکستان میں پردہ بہت سخت ہے اور چونکہ یہاں مردوں کو عورتیں نظر نہیں آتی لہٰذا پھر وہ ہومو ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کی بات کو ہم اسی طرح قبول اگر کر لیں اور نہ چیلنج کریں صرف ان سے یہ پوچھیں کہ یہ بتائیں کہ ویسٹ میں آخر کون سا پردہ ہے مارٹینا نوریٹلوا جو ٹینس پلیئر تھی سیلف کنفیسڈ لیسبین ورساچی اتنا بڑا ڈیزائنر سیلف کنفیسڈ گے اس نے کہا میں گے ہوں جو کہ دن رات خوبصورت ماڈلز اور خوبصورت کلائنٹس کے اندر گھرا رہتا تھا تو کیا وہاں عورتیں ساتھ پردوں میں تھیں جو وہاں پر ہم تھومو سیکشولیٹی دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کی باتیں سن کے پہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اپنا ان کا ایک خاص ویسٹڈ انٹریسٹ ہے انہوں نے اپنا ایک نظریہ قائم کر لیا ہے اور اس کے حساب سے یہ ہر چیز کو مروڑ دیتے ہیں یہ لوگوں کی محبت میں بات نہیں کر رہے ہیں. یہ اسلام کی نفرت اور اسلام کی دشمنی میں بات کرتے ہیں نام مسلمانوں والے ہیں سو کال مسلم سیکلر کہتے ہیں ایجوکیٹڈ براڈ مائنڈیڈ لبریٹڈ اور روشن خیال اور اللہ جانے کیا کیا اپنے آپ کو لیبل لگا کے رکھتے ہیں لیکن اللہ سب سمجھتا ہے کی نیت کے اندر کیا ہے اور ہم کو بھی اپنے اندر فرقان پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب اس طرح کی باتیں سنیں تو ہم بھی خود سوچ سمجھ سکیں ہم ان کی باتوں میں آتے کہتے ہیں ہاں دیکھو ٹھیک تو کہہ رہے ہیں کوئی ٹھیک نہیں کہہ رہے اگر یہ بات ہوتی تو ویسٹرن ورلڈ کے اندر تو ہومو ہونی ہی نہیں چاہیے تھی ساری کی ساری سعودی عربیہ میں ہوتی اور ہے بالکل الٹ جب عورتیں بہت زیادہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتی ہیں دیکھ دیکھ کے دیکھ دیکھ کے ان کا دل بھر جاتا ہے عورتوں کو ویسٹ میں کیوں ہے ہومو ذرا سوچیں تو اتنا زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے آپ ایک گوشت کی دکان پر جائیں اور ہر جگہ گوشت لٹک رہا ہو تو اپ, آپ, کہ آپ, آپ نوزیا ہونے لگے گا مجھ کو نہیں کھانا تو وہاں حال یہی ہو گیا اس قدر عورتوں کو دیکھ کے, عورتوں کے جسم اتنے کھلے دیکھ دیکھ کے ان کو عورتیں اچھی نہیں لگتی ان کو نوزیا ہونے لگ گیا عورتوں سے اب ان کو مرد اچھے لگنے لگ گئے ہیں تو یہ پروورژن کب آتا ہے جب اللہ کی بے انتہا نافرمانی ہونے لگتی ہے تو واللہ عالم کے پہ حرام چیزیں دیکھ کے حرام چیزیں سن کے حرام غذا کھا کر ہو سکتا ہے کہ اندر ہارمونل پرابلم بھی کوئی ہو جاتا ہو کہہ نہیں سکتے انفضاء الکلا آیا یقیناً اس میں ایک نشانی ہے وہ ماکان اکفر و مؤمنین مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں وہ ان ربہ کلا عزیز الرحیم اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی اسحاب العقت المرسلین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 پیمانہ بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو ٹھیک ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے انہوں نے کہا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے اور تو کچھ نہیں مگر ایک انسان ہم ہی جیسا اور ہم تو تجھ کو بالکل ہی جھوٹا سمجھتے ہیں اگر سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے شعیب علیہ السلام نے کہا میرا جانتا ہے جو کچھ کر رہے ہو فقربو ہو تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا فقم اذاب و یوم آخر کار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا ان کا نا اذاب یوم نظیم اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا یہ بہت عجیب بات ہے نا چھتری والے دن کا عذاب اسے کوئی سمجھ نہیں سکتا ہوگا اس زمانے میں آج جنہوں نے اٹامک ایکسپلوژن دیکھا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ چھتری والا عذاب کیسا ہوتا ہے مشروم کلاؤڈ بنتا ہے نا بالکل چھتری کی طرح ایک مشروم کی طرح چیز بن جاتی ہے اور اس کے بعد پھر اکسیجن ختم ہو جاتی ہے اب دیکھا ہوگا آپ نے کہٹامک بوم کے ایکسپلوژن کے بعد ڈسٹرکشن کیسے ہوتی ہے ولّہ عالم اس طرح کا ایکسپلوژن ہوا ہو کہہ نہیں سکتے لیکن اضابہ یوم ذلہ کا دن انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے بالکل مشروم کلاؤڈ کا تصور آتا ہے انفضاء اللہ آیا یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی اب خاتمہ صورت کی آیات ہیں ساری پچھلی قوموں کا ذکر کر کے کیسے تباہ ہوئیں اور کیوں تباہ ہوئیں اس لیے کہ اللہ کے رسولوں کو اللہ کی باتوں کو نہ مانا اور اب اے مسلمانوں کیا ہے و ان ہُ ل تنزیل و رب العالمین یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے یہ قرآن آ گیا ہمارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے نزل بہ روح الامین اس کو لے کر نازل ہوئے ہیں روح الامین جبری علیہ السلام کو روح کہا گیا ہے قرآن میں اور کہاں لے کر نازل ہوئے اللہ کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر قرآن کانوں سے نہیں سنا گیا اس میں کسی فائیو سینسز کا حواس خمسہ کا دخل ہی نہیں ہے کان سننے میں غلطی کر سکتے ہیں یہ تو بالکل اس محفوظ جگہ کے اندر جب نے سورہ نور میں پڑھا تھا مثلاً نور ہی کا مشکا تنفی مصباح تو اس دل کے اندر جو بالکل safe, sound, محفوظ اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس سے سلیم دل اس سے محفوظ دل اور کس کا دل ہوگا اس دل کے اندر اتنی پروٹیکٹڈ اتنی محفوظ جگہ اتنے محفوظ مقام پر قرآن کو نازل کیا گیا ہے اللہ قلبی کا اور اس کا مقام ہے بھی دل ہم اپنے دل میں جب اس کو سنبھال کے رکھیں گے پھر ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی یہ صرف کان سے سن لینے کی کتاب نہیں ہے اس کا اصل مقام ہے ہی انسان کا دل جب دل انوالو ہو جاتا ہے اس کتاب کے ساتھ تب زندگی تبدیل ہوتی ہے اللہ قلبی کلی من المندرین آپ کے دل پر اس کو اتارا ہے تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائیں بے لسان عربی مبین صاف صاف عربی زبان میں وہ ان نحو لفی زبر الاً اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے کیا یہ اہل مکہ کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے بنی اسرائیل جانتے ہیں اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ نہ مانتے اسی طرح اس ذکر کو مجرموں کے دلوں سے ہم نے گزارا ہے وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں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 ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے حق نصیحت ادا کرنے والے موجود تھے وہ ماں کنّہ ظالمین اور ہم ظالم نہ تھے وہ ماں تنزلت بحث اس کتاب مبین کو شیاتین لے کر نہیں اترے ہیں وہ ماں یم بغیلام وما یستی نہ یہ کام ان کو سچتا ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو مت پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے اب پھر دیکھ لیجئے کہ خطاب تو اللہ کے رسول سے ہے لیکن اتاب ان لوگوں پر ہے جو کہ اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بناتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ اللہ کوئی ایسی فکر نہیں تھی کہ یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے یہ تو مجھے اور آپ کو سنایا جا رہا ہے وہ اندر عشیرتقل اقربین اپنے قریب ترین رشتے داروں کو ڈراؤ وقت جناح کل لمن من کمن اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ توازوں سے پیش آؤ تو اگر وہ تمہاری نا فرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سے میں بری و ذمہ ہوں اور اس زبردست اور رحیم پر توقل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے حل انبم علا من تنزل الشیاتین لوگوں کیا میں تم کو بتاؤں شیاتین کس پر اترا کرتے ہیں تنزل اللہ کل افاکن عصیم و ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کے ساتھ شیطانوں کا کیا کام وہ تو گھبراتے ہیں اس قرآن سے بلکہ وہ تو چاہتے ہیں کوئی اور بھی قرآن پڑھے تو اس میں بھی دخل اندازی کریں اسی لیے ہم سے کہا گیا قرآل قرآن کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تم اللہ کی پناہ لے لیا کرو کہ شیتان بس بس نہ ڈالے آ کر شیتان تو ترتے ہیں جھوٹوں کے اوپر گناہ گاروں کے ان کے ساتھ ہی سوت شیئر ہوتے ہیں یا نجومی ہوتے ہیں یہ فیوچر پروڈکٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور جن شیتان ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں سو جھوٹ کے ساتھ ایک سچ ملا کر ان کو بتا دیتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کو سو جھوٹ تو بھول جاتے ہیں اور ایک سچ یاد رہ جاتا ہے پھر وہ نجومیوں کے اور ان سوت سیئرس کے معتقد ہو کر رہ جاتے ہیں اور اس طرح وہ گمراہ ہوتے ہیں شرک میں ملوث ہوتے ہیں تو مستقبل کا حال بتانا بالکل منع ہے اسلام کے اندر اور مستقبل کے بارے میں پوچھنا بالکل منع ہے بالکل انسان ان چیزوں میں انوالو نہ ہو اور کل سائنسز کے اندر علم نجوم میں یا ہاراسکوپس کے اندر کہ کل کا دن کیسا رہے گا انہیں کیا پتا کل کا دن کیسا رہے گا انہوں نے تو نہیں دیکھا لیکن ہاروسکوپ کو پڑھنا اتنے غور سے اور پر ڈسکشن کرنا کہ تم ہو اور ہم جمع نئے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے یہ سب باتیں غلط ہیں انسانوں کو اللہ نے بارہ کیٹیگریز میں نہیں تقسیم کیا اور نہ ہی کسی کو پتا ہے کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ایک سچ بات ہوتی ہے اور بہت ساری باتیں اس میں جھوٹ ہوتی ہیں جو ان چیزوں پہ یقین کرے تو اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کاہن کی بات پر یقین کیا اس نے میری لائیوی تعلیمات یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی تعلیمات کا انکار کر دیا اسلام ہم کو وہمی اور بزدل نہیں دیکھنا چاہتا سپرسٹیشیس نہیں دیکھنا چاہتا ان لوگوں سے دوری ہی رکھنی چاہیے ان کے ساتھ تو شیطان ہوتے ہیں یلقون سم و اکثر سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں عرب میں یہ تصور تھا کہ شاعروں کے ساتھ بھی جن ہوتے ہیں اور وہ ان کو کلام القاء کرتے ہیں اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شاعر کہا تھا تو کہا کہ نہیں یہ شاعری نہیں ہے قرآن نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی شیطان یہ کلام لے کر آتا ہے وہ يَتَّبِعُهُمُ او یت طب رہے شعرا تو ان کے پیچھے بہکے کے لوگ چلا کرتے ہیں علم ترا کیا تم نہیں دیکھتے انفی کل وادی یہی مون کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں وہ ان ہم یقولا مالا یف الون اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کہ کرتے نہیں ابھی حقیقت یہاں شاعری کے بارے میں اسلامی نظریہ واضح کیا جا رہا ہے شاعری کو آج بھی ہم دیکھ لیں دنیا میں زنا پھیلانے کا ایک اہم ذریعہ گانے رہے ہیں اور آج بھی ہیں شعر و شاعری زیادہ تر اشعار میں شراب اور زنا کے قصے ہوتے ہیں عورتوں کی خوبصورتی عورتوں کے عشق کی داستانیں ہوتی ہیں اچھا عورتوں کا حسن بھی ایسا جو عجیب و غریب کہ وہ فلاں عورت جو ہے وہ اس کے بال اتنے ہیں کہ کوئی زندہ ہی نہیں رہ سکتا کہ اس کے بالوں کو سر کرے انسان کہتا ہے کتنے کہ لمبے بال کس کے ہو سکتے ہیں کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے انریلسٹک باتیں ہیں چاند جیسا چہرہ محبوب کی پتہ نہیں پلکیں کیسی اور پتہ نہیں اس کی آنکھیں کیسی اس بلا کا مبالغہ اس بلا کا جھوٹ اور اس بلا کا ایگزیچوریشن کہ پڑھنے والے کو ڈپریشن ہو جائے تو یہ تو حقیقت ہے یہی چیزیں ہوتی ہیں اور نہ صرف یہ چیزیں ہوتی ہیں بلکہ بعض دفعہ تو وہ کفر اور شرکیہ کلام بھی پیش کرتے ہیں جب اپنی ترنگ میں آتے ہیں تو کہتے کہتے بات کرتے کرتے اللہ پر اور فرشتوں پر بھی تنقید کر بیٹھتے ہیں شہوانی جذبات کو بھڑکاتے ہیں انسان کی اینیمل انسٹنٹس کو ہوا دیتے ہیں جو پہلے ہی بھڑکنے پر تیار ہیں ان کو تو بہت ڈسپلن کر کے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اس شہوت کو یہ اور جگاتے ہیں اور بھڑکاتے ہیں گناہ کو نہایت خوشنما بنا کر دکھاتے ہیں اور ان لوگوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں جو کہ گناہوں سے دور رہیں یا گناہوں سے روکنا چاہیں شاعری پڑھ کے بغاوت آتی ہے گانے سن کر بغاوت آتی ہے پکچریں دیکھ کر بغاوت آتی ہے وہ ایک زمانہ تھا کہ کوئی پکچر دیکھ کر یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک لڑکی ہے کوئی ناچنے والی اور وہ لڑکا جو ہے وہ شادی کرنا چاہتا ہے یا ایک لڑکی ہے جو باغ میں جا کر اپنے ہیرو تھانہ بوائے فرینڈ تو نہیں کہتے تھے اس کو کہ وہ ہیرو سے ہے اور اماں روکتی ہیں یا ابا روکتے ہیں تو اتنے برے لگتے تھے وہ امی ابا کیوں روکتے ہیں کیوں نہیں ملنے جانے دینا چاہتے کیوں نہیں شادی کرنے دینا چاہتے فلاں لڑکی سے اب آج اب خود ماں باپ بنے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ہم سوچتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے گھروں کی بیٹیاں اس طرح رات بارہ بجے گھر سے بھاگ کر اور وہ باغوں میں جا کر درختوں کے چکر لگائیں اور اچھلیں اور کودیں اور لڑکوں کی گودوں میں سر رکھ کر سوئیں تو مائی تو رو کہاں جائے لیکن یہ دکھایا جاتا کہ ماں باپ سب سے بڑا پرابلم ہے محبت کی راہ کی رکاوٹ ہے. سب سے بڑے ولن تو ہوتے ہی ماں باپ میں ولن کون ہوتا ہے امی یا ابا تو یہ انڈاکٹرینیشن ہے نا ہوتی چلی جاتی ہے ذہنوں کے اندر ماں باپ بہت برے لگنے لگتے ہیں اور افیئر چلانا اور لڑکوں کے ساتھ گھومنا پھرنا لگتا ہے کہ اٹس مائی رائٹ میرا حق ہے یہ تو یہ ڈیفائنس آتی ہے نوجوانوں کے اندر یوتھ کے اندر تو اس چیز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ تم یہ شاعر جو ہیں یہ کوئی اچھی باتیں نہیں کرتے سیلف انٹیلیجنس پر یہ چیزیں اکساتی ہیں انسان کو پلیٹو جو کہ اتنا صدیوں پرانا فلاسفر تھا یہ شاعروں کے بہت خلاف تھا اس کا کہنا تھا کہ یہ جوان ذہنوں کو کنٹرول کر کے ان کو بے ادب بنا دیتے ہیں ڈس فل بنا دیتے ہیں رومن بادشاہ تھا اگسٹس سیزر آپ نے نام سنا ہوگا بہت امن امان کا اس کا زمانہ تھا اگسٹس کا سنہری دور گولڈن ایرا کہلاتا ہے یہ روم کا اس نے شاعروں کے خلاف سخت اقدامات کیے تھے اگسٹس نے شاعر تھا اس کو روم سے ایگزائل کر دیا تھا روم سے نکلوا دیا تھا باہر کیونکہ وہ مارل کرپشن پھیلا رہا تھا ہوتا یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں موویز کے اندر اور گانوں کے اندر کہ وہ ٹھیک ہے دنیا میں نہیں ملے تو کیا ہوا مر کے تو مل جائیں گے پھر وہ پکچر میں مر جاتے ہیں تو ان کی روح اس میں سے نکلتی ہے ان کی روح یہاں سے نکلتی ہے اوپر جا کے مل جاتے ہیں تو جو پکچر دیکھ رہے ہیں لڑکے اور لڑکیاں انہوں نے قرآن تو حقیقت ہے کہ ہماری تربیت قرآن سے کہاں ہوئی پکچروں سے ہوئی ہے ٹی وی بی, بی, بی سیٹنگ کرتا ہے ماں تھوڑی کر رہی ہے اب اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے فلاں لڑکا ہے مجھے شادی نہیں کرنے دے رہے میں ڈی ڈی ٹی پی لیتی ہوں آئے دن ہم خبروں میں اور اخبار میں پڑھتے ہیں کہ خودکشی کر لی کیوں خودکشی کی وہ سوچتے دنیا میں نہیں ملے تو وہاں مل جائیں گے حالانکہ پتہ نہیں کہ جو جس طرح سے خودکشی کرتا ہے کیا تک اپنے آپ کو اسی طرح مارتا رہے گا اگر پنکھے سے لٹکایا ہے اپنے آپ کو تو قیامت تک اسی طرح اپنے آپ کو سزا خود دیتا رہے گا وہ انسان تو اس طرح جو ہے وہ ڈیویئنٹ بیہیویئر انسانوں میں کریٹ کر دیتی ہے شاعری گانے موویز انریئلسٹک چیزیں اور ہوتا یہ اگر آپ جنرل حکومت کے لیول پر دیکھیں کہ بادشاہوں اور حکمرانوں کے پاس جب علماء کے بجائے شورا جمع ہونے لگ جاتے ہیں تو پھر یہ ان کے زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے خود بھی ان کی زندگیوں کے بارے میں کبھی پڑھیں اردو زبان کے شاعر ہوں یا انگریزی زبان یا فرینچ کے کوئی بھی ہو انتہائی افسردہ رنجیدہ شکوے ہی شکوے سب سے خود بھی بہت زندگی میں بری بیماریوں کا شکار رہے ان کے اپنے لائف اسٹائل بہت ڈیکڈنٹ ان کی زندگی کے اپنے اندر خراب کردار خراب اخلاق ان کا رہا ہمیشہ سے اور دنیا سے بھی جب یہ گئے تو بہت ہی ناکام اور نامراد ہو کر ہی گئے اب اللہ نے کچھ شاعروں کو پناہ بھی دے دی ہے حالی اور علامہ اقبال جیسے شاعروں کو یا نیچر کی شاعری جو کرتے ہیں جیسے کہ کوئی پھولوں کے اوپر یا باغوں کے اوپر یا نیچرل مناظر کے اوپر قدرتی مناظر پر شاعری کر لیں تو فرمایا الادینہ آ منو امصالحت وضر اللّہ کثیر او وََََََََََََََََََََ تصر و ما ظلم بج ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا وسیالم غلم و امن قلبی قلب اور ظلم کرنے والوں کو قریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں تو یہاں پر کچھ اشعار کی گنجائش بھی ہے پوری طرح شعروں کو کنڈیم نہیں کیا گیا شعر کا مضمون اگر اچھا ہے تو پھر شعر کہنے یا سننے میں کوئی حرج نہیں بشرط یہ کہ گناہوں کی ترغیب نہ ہو کسی کی توہین نہ ہو جھوٹ اور مبالغہ اس کے اندر نہ ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ اچھے شعر پڑھا کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے حسان بن ثابت رضی اللہ ان شعر کہتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ حسان کے شعر کفار کو تیروں سے زیادہ سخت لگتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اشعار کہا کرتے تھے اور آپ نے دعا ان کو دی تھی کہ اللہ اید ہُو قدس کہ اللہ تو اس کی مدد کروں قدر سے عبداللہ بن روا رضی اللہ وہ بھی شعر کہا کرتے تھے اور آپ نے فرمایا ہے کہ ان منشیر الحکمتاً کہ یقیناً بعض شعر ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں حکمت ہوتی ہے تو ان کو تو پھر پناہ بھی یہاں پر دے دی گئی ہے